السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرغز مسجد بورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لك لك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك الله ابراهيم و على ال ابراهيم انك اما بعد فان احسن الكلام كتاب الله وا احسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله قد كان الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وربه ورفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقه ولات موتن مسمو یا سوترہ بس مہمن کشی ولازیت ادو نیبرہ ان اللہ کان کم رقیبہ عظیم آج کل ہمارے معاشرے میں جلد بازی اور عجلت بےصبری اور عدم تحمل بہت زیادہ آ چکا ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تھوڑی سی کوئی مشقت آئے یا کوئی مرض و بیماری ہو ہواویلا ہو جاتا ہے شور شرابہ کوا و شکایت ہو جاتی ہے یا پھر ہمارا یہ معاشرہ آنے والی اس مصیبت پریشانی مشقت کو ختم کرنے کے لیے غیر شرعی اقدامات اٹھانے سے اعتراض نہیں کرتا اور پھر حاصلات بھی کچھ نہیں یہ سارے کام کرنے کے بعد کوئی اچھا نتیجہ نکلے ایسا بھی نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والی मुसीबत کا مقابلہ کرنے کے لیے آنے والی پریشانی سے اچھے انداز کے ساتھ نمٹنے کے لیے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حوصلہات بہتر ہو اور خوش مسلوبی کے ساتھ وہ معاملہ نمٹ جائے اس کے لیے ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے افضل بات کیا ہے بہترین بات کیا ہے اس سوال کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے جو سنن نسائی سنن بہکی میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل تو دی اشیئن کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی کوئی بھی چیز اپنی کوئی بھی پریشانی اپنی کوئی بھی مصیبت اس کے سپرد کر دیتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا یہ ہمارے سوال کا جواب ہے کہ آنے والی کوئی بھی مصیبت کوئی مشقت کوئی مرض کوئی بیماری کسی سے پہنچنے والی اذیت کسی سے پہنچنے والی تکلیف اگر ہم خاموشی کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیں تو یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنبھال لے گا ہماری حفاظت کرے گا یہ کام ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم اپنی پریشانی بجائے اس کے کہ واویلا کریں شور شرابہ کریں اس سے شکایت اس سے شکایت بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے یہ مجھے اذیت پہنچی مجھے تکلیف پہنچی یہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں میں کوئی شور شرابہ نہیں کرتا میں کوئی واویلا نہیں کرتا میں کسی سے کوئی شکوا اور شکایت نہیں کرتا یہ ہمارے کرنے کا کام ہے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس طرح ہمیں سنبھالتا ہے اور کس طرح ہمیں ضائع ہونے سے بچاتا ہے شرعی احکامات کو دیکھیں کئی اور بھی اس طرح کے شرعی احکامات ہیں جن سے ہمیں یہی درس ملتا ہے یہی تعلیم ملتی ہے مقیم مسافر کو الوداع کہتا ہے میزبان مہمان کو الوداع کہتا ہے اس وقت کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کا بھی یہی پیغام ہے استاؤ اللہ دینکم و امانتکم و خواتی مہمالکم یہ میزبان اپنے مہمان کو الوداع کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کی امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کے خاتمے کو آپ کے انجام کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ان تمام امور کو سنبھالنے والا اللہ تبارک ہے اس دعا سے ہمیں کون سا پیغام ملتا ہے یہی پیغام ملتا ہے کہ جب اس موقع پر ہم تمام معاملات اللہ کے سپرد کر رہے ہیں تو ہم دیگر مسائل کو بھی دیگر معاملات کو بھی دیگر مصائب کو بھی مشقتوں کو بھی پریشانیوں کو بھی مختلف لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیت کو بھی تکلیف کو بھی اللہ تبارک و طال کے سپرد کریں یہ وہ دعا تھی جو میزبان مہمان کو دیتا ہے مہمان میزبان کو اس موقع پر کون سی دعا دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھلائی کہ مہمان بھی میزبان کو الوداع ہوتے وقت کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کو اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ جس اللہ کے حوالے جب کوئی چیز کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا میں بھی آپ کو اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں اندازہ کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ادیا سکھلائی ہیں یہ جو دعائیں سکھلائی ہیں ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یہ عادت بنا لیں اپنا یہ نظریہ بنا لیں یہ چیز ہمارے مزاج میں ہماری طبیعت میں رچ بس جائیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو کوئی اذیت پہنچے تکلیف پہنچے کوئی مصیبت پہنچے کوئی مشقت ہو ہم اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتے جائیں اسی میں فائدہ ہے واویلا کرنے میں شور شرابہ کرنے میں شکوا اور شکایت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں انبیاء کرام صنف صالحین صحابہ کرام ان کا بھی یہی منحج اور یہی نظریہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تہتی ہوئی آگ ایسی آگ جس کے قریب نہیں جایا جاتا منجنی ٹائپ کی کوئی چیز بنائی گئی اس میں بٹھا کر دور سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کون سا جملہ نکلا حسبی اللہ و نیم الوکیل میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کاموں کو بہترین طریقے سے سنبھال سکتا ہے میرے لیے وہی اللہ کافی ہے یعنی اتنی بڑی مصیبت آئی اتنی بڑی مشقت آئی اس موقع پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس سارے معاملے کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا اللہ کے حوالے کیا یا اللہ تو ہی سنبھالنے والا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سنبھالا کل نہ نا یا نارکونی بردوں سلامن اللہ ابراہیم وما جنوب ربی کا اللہ اللہ تبارک و تعالی کا لشکر کون کون سا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے کب کس کے لیے کس موقع پر کس کو اپنا لشکر بنا لے یہ اللہ ہی کو پتا ہے آگ کا کام جلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو اپنا لشکر بنا دیا اسی آگ کے ذریعے حفاظت کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام وجہ کیا تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی اس مصیبت کو اس مشقت کو اس تکلیف کو اس ازیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا یہ اللہ تیرے حوالے سپرد ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اللہ عز حافظ ہو کہ جب اللہ تبارک و کے سپرد کی چیز کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و اس کو سنبھالتا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹا گم ہے عرصہ گزر گیا مہینے گزر گئے کئی سال گزر گئے گم بھی ایسا غائب بھی ایسا کہ اس کا کوئی عطا پتا ہی نہیں کہ کہاں پر ہے کس حال میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کون سے نظریے کو اپنایا کس منہج کو اپنایا اس موقع پر کون سی چیز اپنائی فصب جمیل و اللہ میں صبر کرتا ہوں اور صبر ہی ایک بہترین چیز ہے اللہ میرا مددگار ہے میں اپنی اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں یہی من ملتا ہے انبیاء کرام سے اسلاف سے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس بہت بڑی مصیبت کو اذیت اور تکلیف کو اللہ تبارک و تبار کے سپرد کیا صبر سے کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلا دیا وہ معصوم بچہ جو بالکل ہی بچہ تھا معصوم تھا الگ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑی الجوان بنا کر حکمران بنا کر سپرد کر دیا ان اللہ عز و جلّ کہ اللہ اتبار کو تعالیٰ وہ ذات ہے اگر آدمی اس کے سپرد اپنی اذیت کو کرتا ہے اپنی مصیبت کو کرتا ہے مشقت کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سنبھال لیتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا یہ تعلیم ہے ہمارے لیے بھی ہمارے اندر اتنی بے صبری اتنی بے صبری اتنا عدم تحمل کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچی نہیں اور واویلا شروع نہیں ہوا شور شرابہ شروع نہیں ہوا شکل शिकायत شکایت شروع نہیں ہوئی تھوڑی سی تکلیف کہیں پہنچی نہیں پھر حاصلات کیا ہے کچھ بھی نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ عزت کے حوالے سے بات ہوئی عزت کے حوالے سے کون ام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے عزت کے حوالے سے کتنی بڑی تکلیف پہنچی یہاں تک کہ پورے پچاس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے سی بخاری کے حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئے اور سمجھانے لگے کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر کتنی بڑی شخصیت ہے شوہر ہیں امام کائنات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر کے دل پر کیا بیتی ہوگی کیا بیتی ہوگی لیکن اس مرحلے پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کیا کہتی ہیں میں اس موقع پر بھی وہی جملہ کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جبیل و اللہ میں صبر کرتی ہوں میں اتنے بڑے معاملے کو بھی اللہ تبار کو تلا کے سپرد کرتی ہوں اللہ کے حوالے کرتی ہوں وہی سنبھالنے والا ہے یہ ہمارے اسلاف تھے یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا یہ ان کا کردار تھا ہمارا کردار کیا ہے وہ باتیں جن باتوں کی کوئی حاصلات نہیں وہ کرنے سے ہم گریز نہیں کرتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنا یہ معاملہ جب اللہ کے سپرد کیا پھر اللہ نے سنبھالا یا نہیں سنبھالا کس طرح سنبھالا قرآن مجید کی دس آیات نازل کر دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی برات کے لیے پاکیزگی کے لیے یہ وہ دس آیات نور میں موجود ہیں جو رہتی دنیا تک تلاوت کی جاتی رہیں گی یہ ہے اللہ تبارک و سنبھالنا اور اللہ تبارک و حفاظت کرنا اس چیز کو ہم کیوں نہیں اپنا جس میں سراسر عزت ہے سراسر وقار ہے اس چیز کو چھوڑ دیا جو دیگر چیزیں ہیں جب ان کو اپناتے ہیں تو پھر حاصلات کچھ بھی نہیں ظاہر ہے جو چیز ہمیں دین نے دی جو چیز ہمیں شریعت نے دی اس کو جب ہم نے ترک کر دیا تو ہم بھی متروک کر دیے گئے بے شمار واقعات موجود ہیں بے شمار کتب حادیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے یہ واقعہ ایک معصوم بچے کا ہے آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ اس دور کے جو معصوم بچے تھے ان کا بھی کیا فہم تھا ان کا بھی کیا منہج اور کیا نظریہ تھا ان کی کیا سمجھ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ عمر بن عبید بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ معصوم بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے گفتگو کی قیامت کے مناظر بیان کیے یہ سنتے رہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو احادیث کو سننے کا شوق ہے سننے کا شوق ہے اور سننے کی رغبت ہے یہ اس دور کے بچے تھے بچوں میں بھی یہ شوق اور ذوق پایا جاتا تھا سننے کے بعد اٹھتے ہیں محفل برخاست ہوتی ہے چل پڑتے ہیں اپنے گھر کی طرف سامنے ان کا چچا کھڑا ہے جلاس بن سوید جلاس بن سوید چچا جس کی عمر ساٹھ سال ہے وہ ظاہراً مسلمان بنا ہوا تھا اندرونی طور پر منافق تھا مسلمان بچے کو کیا بتا کہ اس کے دل میں کیا ہے سیدھے اپنے چچا کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں قیامت کے مناظر کے حوالے سے وہ گفتگو کی ہے کہ ہمارے تو روکتے کھڑے ہو گئے اندازہ کریں اس دور کے بچوں اس دور کے بچوں کا جو مزاج ہے اس کا اندازہ کریں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے تھے سمجھتے تھے بلکہ اس سے تاثر بھی لیتے تھے اس سے تاثر بھی لیتے تھے اپنے چچا کو بتا رہے ہیں امیر بن عبید بن سعد چچا کو یہ کیفیت بتا رہے ہیں وہ تو جل بھن گیا کہ بچے بھی بچے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں اور اثر لیتے ہیں جل بھون کیا بلاخر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر ہم گدے سے بدتر ہیں یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا اب اس معصوم بچے کے کان کھلے آنکھیں کھلی کہ یہ اصل میں کیا ہے اور بنا ہوا کیا ہے یہ تو خام خاں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے کہنے لگا کہ آج تک تو مجھے محبوب تھا لیکن یہ جملہ سننے کے بعد تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہیں پر بس نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کروں گا میں بتاؤں گا تیرے بارے میں جلاس کہنے لگا جا جا کر بتا تو بچہ ہے تیری بات پر کون یقین کرے گا جا جا کر بتا یہ بچے واپس لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ کرام موجود ہیں آ کر بتایا کہ جلیس نے یہ کلمہ کفر کہا ہے یہ کلمہ کفر جلاس نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بچے کو دیکھا صحابہ کرام جو ساتھ تھے ان کی طرف دیکھا صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر بن عبید بن ساتھ معصوم بچہ ہے اس نے پتہ نہیں کیا جملہ کہا ہوگا یہ نہیں سمجھ سکا ہوگا وہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور خرچ بھی کرتا ہے انفاق بھی کرتا ہے وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے اب یہ بات بہت شاک لگی امیر بن عبید بن سعد کو جھٹلا دیے گئے یہ پہنچنے والی بہت بڑی تکلیف تھی اسی موقع پر اس معصوم بچے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ تجھے پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یا اللہ اب مجھے سچا ثابت کرنا یہ تیرا کام ہے یہ تیرا کام ہے میں اس اپنے معاملے کو یا اللہ تیرے سبت کرتا ہوں معصوم بچے ان کا مزاج بھی یہی تھا حالانکہ شور شرابہ کر سکتے تھے شکوا شکایت کر سکتے تھے اپنے خاندان کے پاس جا سکتے تھے کہ میں نے ایک اچھی بات بتائی لیکن اس پر یقین کرنے والے کے لیے کوئی تیار نہیں اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں اس طرح کہہ سکتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا کسی سے کوئی شکوا نہیں کسی سے کوئی شکایت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا آپ نے یہ معاملہ پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں اِنَّ اللہ عز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جب اس کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت دے کر سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا وہ آیت سورہ توبہ میں موجود ہے ما ماں کالو الكفر کہ یہ منافق لوگ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے میں کفر کہا ہے جیسے ہی آیت نادل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا اس معصوم بچے کو بشارت دی مبارک دی مبارک بات دی کہ تیری تصدیق اللہ تبار کو تلا نے آسمان سے کر دی ابھی یہ مرحلہ جاری تھا جلاس بن سوید بھی آ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کوئی بات ہوئی ہے کیا کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اس طرح نہیں کہا اللہ کی قسم میں نے اس طرح نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا اور فرمایا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی اسی طرح کر رہا ہے اللہ نے کہا فون اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کفر نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کہا ہے. کتنی بڑی عزت ہوئی کتنا بڑا بکار ملا اس معصوم بچے کو جس نے اپنی اصیت کو جس نے اپنی تکلیف کو اللہ تبار کو تلا کے سپرد کیا ہمارے لیے درس ہے ہمارے لیے تعلیم ہے ہمارے اسلاف کے یہ واقعات ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہم جو تکلیف پہنچے جو اذیت پہنچے بجائے باویلا کرنے کے بجائے شور شرابہ کرنے کے بجائے شکل شکایت کرنے کے اللہ تبار کو تعلق کے سپرد کر کے تو دیکھیں پھر دیکھیں اللہ تبار کو تعلق کس طرح ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے کس طرح ہمارا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے اس منحج کو اس نظریے کو اس خصلت اور عادت کو اپنا کر تو دیکھیں تاریخ دمشق میں ابن اثاکر رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لائے ہیں کہ وہاں ایک متقی پرہیزگار عالم دین رہا کرتے تھے شہر کا کوئی بدماش آدمی تھا ایک دن اس عالم دین کے پاس آ گیا آ کر کہنے لگا کہ میرے آپ کی طرف تین سو درہم ہیں بہت دن گزر گئے ہیں لہذا آپ قرض ادا کریں وہ عالم دین اس کی طرف دیکھے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے اس سے تین سو درہم قرض قبلے لیا وہ کہنے لگے کہ بھائی میری تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی میں نے آپ سے یہ قرض کب لیا وہ کہنے لگا کہ دیکھیں میرے آپ کی طرف یہ تین سو درہم ہیں آپ مجھے دے دے ورنہ میں یہ کزیا جج کے پاس لے جاؤں گا لوگوں کو پتا چلے گا آپ کی جو عزت بنی ہوئی ہے نا مٹی میں مل جائے پتا چلا کہ اس شخص نے ایک عالم دین کی جو معاشرے میں عزت بنی ہوئی تھی اس عزت کے پیش نظر اس کو بلیک میل کرنا چاہ ظاہر ہے عالم دین کی جو عزت ہے وہ آرام سے نہیں بنتی اس کے لیے بڑے مراہن طے کرنے پڑتے وہ عزت ایک بات کی وجہ سے خاک میں مل جائے یہ بات بڑی عصیت ناک ہوتی ہے اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں مجھے ایک رات دے میں جو بھی معاملات کرتا ہوں وہ باقاعدہ لکھ لیتا ہوں اپنے پاس میں رات کو دیکھوں گا اگر کوئی حساب کتاب ہوا میں آپ کو دے دوں گا اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ ہم جو بھی معاملہ کریں جس کے ساتھ بھی جب بھی اس کو لکھ لیا کریں بھلے اس پر کوئی اعتماد نہ کرے لیکن جب وہ لکھا ہوا ہوگا باعث ہوگا نا ہمیں تو سکون پہنچے گا نا اطمینان پہنچے گا وہ رات ہوئی وہ دیکھنے لگے پورا حساب پورا جو کچھ لکھا تھا نہ تھا نہ ہوا تھا نہ لکھا ہوا تھا پھر وہ اٹھے آدھی رات کو بزو کیا دو رکات ادا کی اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں حالانکہ ہماری طرح بھی کر سکتے تھے عالم دین تھے عزت بنی ہوئی تھی شاگرد بھی ہوں گے موتقد بھی ہوں گے ان کو بلا لیتے سب کو کہتے واویلا کرتے شور شرابا کرتے شک شکایت کرتے کہ یہ قوم کا مجھ پر الزام لگانا ہے پھر کیا ہوتا لڑائی ہوتی جھگڑا ہوتا اختراف ہوتا پانچ دس ان کے ساتھ ہو جاتے اس کو بھی اپنے ہمروا مل جاتے فتنہ کھڑا ہوتا کام وہ کرو کہ فتنہ بھی نہ ہو اور معاملہ سنبھل بھی جائے اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے سپرد کر دو اللہ کے حوالے کر دو دعا کی سو گئے صبح کو اٹھے تو ایک عجیب منظر سامنے وہ بدماش اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا تھا اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے وہ چیختا چلاتا ہوا آ رہا تھا شور شرابہ کرتا ہوا روتا ہوا آ کر اس عالم دین سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کی عزت کے پیش نظر آپ کو بلیک میل کرنا چاہا میں نے کوئی ہمارا قرض کا معاملہ نہیں آپ نے مجھ سے کوئی تین سو درہم نہیں لیے مجھے معاف کر دیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے دے اس عالم دین نے کہا ایسے نہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرو پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کسی بھی اللہ کے بندے کو اللہ کی مخلوق کو ایزا نہیں دو گے ستاؤ گے نہیں تکلیف نہیں دو گے اس نے وعدہ کیا اس عالم دین نے دعائیں کرنا شروع کی ادھر سے اس کا علاج بھی جاری رہا بالآخر اللہ اتبار کو تعالیٰ نے اس کو شفائے کاملہ اور عاجل ادا کر دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنا بھی بڑا معاملہ ہوا کتنا بڑا معاملہ قرض کا معاملہ عزت داؤ پر لگ گئی ایک عالم دین کی لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنا معاملہ اللہ تبار کو تعالیٰ کے سپرد کیا اللہ کے حوالے کیا اللہ اتبار کو تعالیٰ نے اس کو سنبھال دیا یہی طریقے کار میرے بھائیوں ہمارے لیے یہی طریقے کار یہی منحص یہی نظریہ شکوہ شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں شکوا شکایت شور شرابا وویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے فطرے اٹھ سکتے ہیں اختلافات اٹھ سکتے ہیں اگر ہم ان تمام معاملہ ہو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے کوئی اثیت پہنچے اس کو اچھی اخلاق سے سمجھا دیں باز نہیں آتا کام لیں معاملہ اللہ کے سپرد کرتے جائیں پھر دیکھیں کہ اللہ اتبار و تعالی ہمیں کس طرح سنبھالتا ہے اور کس طرح ہمیں ضائع ہونے سے بچاتا ہے یہی ایک منہج یہی ایک نظریہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم پرسکون دنیا کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور یہی دین ہے اس پر چلتے ہوئے ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم